والصلاة والسلام على سید مرسلین ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأوا ما تجسر من القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاة لمن لم یکرہ بفاتحہ دل کتاب قباب البخاری صدق اللہ مولانا العزیم رسول والا من والحمد رب و میرے احترام بزرگوں اور بھائیوں اج ایس مبارک مجلس کے اندر مسئلہ اس دی کی واسطے جمع ہوئے کہ سورہ فاتحہ دی نماز درد کی اہمیت آیا اس تو بغیر نماز ہندی ہوں کہ نہیں اس سلسلے حدیث دا عقیدہ یہ کہ نماز دن سورہ فاتحہ ضروری ہے اگر نماز ویچ کوئی نمازی نماز نہیں پڑھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو دی نماز نہیں ہوگی یہی دعوی لے में دونوںخص نماز میں سورہ उसकी نہ नहीं اس کی نماز نہیں ہوگی نمازی خا امام ہو مقدی ہو یا منفر الحمد للہ یہ دعوی میں کتابوں سنتوں سابت کروں گا میرے حق کے اندر اللہ کی کتاب سورہ مزمل کی ایک ایپ میں تے ہاں سامنے قرابت کی اور اس عید دا نماز دنا تعلق جس طرح کے انہیں ربا کا یار کا تو ادنا تو ثابت ہو رہا ہے اور اس دا میرے ساتھی مدد مقابلے ظاہر نہیں کرنے پتراہ جس طرح میرے قرآن دا نماز دنا تعلق اور اس ایپ دے اندر نماز دے اندر سورہ فاتحہ نماز دے اندر قرآن دا پڑھنا یہ فرض ثابت ہوتا ہے احناف نے بھی تسلیم کیتا ہے ہدایت اندر فرائض حد سن ہے کہ نماز دے اندر قرآت فرض ہے اور دی فرضیت دی دلیل یہاں نے قرآن پاک دی کرو ماں سر میرا قرآن کو پیش کیا نور ل تحت نماز میں اپنے مدے مقابل کے گرد کہ اس ایپ نے میں قرآن ثابت کرنا کہ نواز تعلق اور کسی بھی جی پرانے پاک دی کوئی ایپ پیش کرو اس پہ قرآن بھی ثابت کرو کہ مگر فات کی نفی واسطے آئی ہے پہلے نمبر تے قرآن پیش کرو اگر قرآن چو ثابت نہ کر سکو کوئی قید جس کا نماز نہ تعلق ہوگی اور فاطہ خلفل امام کی نفی واسطے ہوگی پھر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول پیش ہوتے نہ پڑھو قرآن الحمد الحمدللہ تسلیم کرانا اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کر دیو کہ اس ایپ دا کہ ہوا پڑھنی نماز کے اندر لیکن پرانے پاک لا پڑھنا کتنا فرض ہے اس قرآن کی ایت تو نہیں معلوم ہوتا ایک آدمی قرآن ستار ہوئے گی ایک بند پورا ستارا ہافس ہے کیا وہ پورا ستارا پڑھے گا تواز ہوئے گی اس کی تخصیص اللہ حضرت محمد رسول اللہ میرے ہاتھ بخاری شریف ہے کتاب نے اللہ اس اس کتاب کے پہلی جگہ ایک سو 104 کے حدیث موجود ہے میں پڑھا گا تو نہیں کرانا حضرا ہے تارا حضرہ حضرت عبادت ربی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں جرا نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نکرہ جدو نفی کے تحت واقع ہوئے مانے منہ میتھ پائے جاتے ہیں یہ نقص فتی ہے جو. اور یہ تسلیم بھی کیتا گیا ہے حضرت شاہ القران مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اپنی کتاب جوہر جواہر الحید کے اندر لا تحت یہ اصول پیش کیتا ہے دوستو اس مقام تفظ سلاد نقرہ نکرہ کے تحت واقع ہے اس مقام تک لفظ سلاد ہی نفی آ گئی کوئی نماز نہیں گی جہاں بندہ نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور اس حدیث الفاظ ساتھ عمومیت دار امومیتار جس طرح کے نے لکھیا ہے الفاظ آم نے یہاں کی تخصیص واسطے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ملنے چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ فرمایا ہوئے کہ یہ حدیث جہی ہے اے فلاں واسطے فلاں واسطے نہیں اے اگر الفاظ مل جان پہ بھی وہ ابھی تسلیم کر رہے ہیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلو یہ الفاظ نہ ملن اور جدو یہ ارفاظ اندر ہومام بھی آ جائے گا سر قدی بھی آ جائے گا منفرد بھی آ جائے کہ جا آدمی پر نماز پڑھتا نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں ہوئے اور اس حدیث راہ بھی حضرت رضی اللہ عدرہ مارا دی کہ دا ہے اور جو اللہ کہ اللہ جو کتاب بحقی جزر اور مولانا سرفراز خان صاحب امام کے مگر واسطے بھی تاہی امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھی دوست بزرگوں مولانا سر فراضما صاحب نے لکھا کہ حضرت بن سامد رضی اللہ نے گلت سمجھا مذہب سے پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ حضرت بن سمت رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کا یہی مطلب لیا کہ نمازی امام ہو منفرد ہوا بندہ نماز پڑھتا ہے نماز درج خدشہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہو اور پھر نسائی شریف موجود ہے صحابی نماز پڑھتے ہیں اور دوستو نماز دندر <تصفح> نماز د حضرت بن حکم رضی اللہ ہو بن حکم کر دیں الرحیم دوست آج اس مقام پر ہم ایک خالص شری مسئلہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی حیثیت پھل پھل امام اس کو واضح کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حاضر ہوئی ہم دونوں فریق یہاں آئے ابتدا سے لے کر انتہا تک ان شاء اللہ العزیز کوشش کروں گا کہ انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کروں اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے اور اپنے فاضل مخاطب مولانا عبد الرشید صاحب کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ جو ان کا اپنا دعویٰ ہے اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ ثابت کریں اور کوئی بات یہاں پر زبانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر بات کو دلیل سے پیش کرنا چاہیے جس طرح خود یہ ابھی بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ رہے تھے تو اس کے لیے بخاری شریف کو انہوں نے اٹھایا اس کو انہوں نے باسند پڑھا میں آئندہ بھی انہیں یہی کہوں گا جو یہ حوالہ پیش کریں کتاب نکال کر اگر حدیث ہو تو اس کو باسند پڑھ کے لوگوں کے سامنے واضح کریں ठीक, ठीक. کوئی بات ویسے بغیر کتاب کے اگر پیش کی گئی تو گویا کہ وہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھے اس لیے میں اپنے مد مقابل سے یہی توقع رکھوں گا کہ وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہر بات قرآن و حدیث سے پیش کرنے کی کوشش کرے انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیات کری پیش کی فکر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جو شخص نماز میں صورت فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہو اب یہ جو دعویٰ ہے ان کا چاہیے یہ کہ یہ قرآن پاک سے یا حدیث سے وہ دلیل پیش کریں جو دلیل ان کے اس دعوا کو بالکل صاف طور پہ ثابت کرے فخر یسرا من القرآن اس کے اندر کوئی فاتحہ کا ذکر ہی کوئی نہیں آپ نے تو ثابت کرنا ہے کہ فاتحہ ضرور پڑھے فاتحہ کا ذکر ما فخر قرآن کے اندر ہے ہی نہیں جب یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس آیت کے اندر فاتحہ کا ذکر تاک نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ آپ وہ دلیل پیش کریں جو آپ کے دعوے کے مطابق نہیں اس کے لیے پھر وہ بخاری شریف کی طرف گئے لا صلات علی یقراب کتاب یہ حدیث یہ بظاہر وہ پڑھ رہے تھے کہ اس آیت کی تشریح اور تعین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے میں <تصفح> ان کو بالکل صاف دو ٹوکر فاس میں کہوں گا میرے اندر کوئی ضد نہیں ہے حقیقت یہ ہے بخاری نہیں دنیا جہان کی کوئی ایک حدیث کی کتاب سامنے رکھ کر اس حدیث سے حدیث سندن صحیح ہو یہ ثابت کر دیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر ماں تیسرا منال قرآن کی تشریح یہ کی ہو کہ اس میں ما تیسرا سے مراد ہے فاتحہ اور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یقین جانئے ہمارے اندر کوئی ضد نہیں ہے ہم ان کے مسلب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن یقین جانیے ابتدا سے لے کر انتہا تک میرا مقابل انشاءاللہ ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے انشاءاللہ. نور ال کی بات انہوں نے چونکہ کتاب نکال کے کوئی نہیں پڑھی تھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے جواب دینے کی وہ شاہ بخاری شریف سے جو یہ سند پڑھ رہے تھے جی. اس کو پڑھ رہے تھے ہم مامو دبنے میں ہے حرکت میں حیران ہوں کہ ہم اب تک تو ہمارا نا میر کا تار بھی جانتا ہے کہ ہم جو ہے جہاں آ یہ جا دیا کرتا ہے پتہ نہیں اس نے ان کے پتل کے اندر آ کر نسب کب سے دینا شروع کر دیا پھر فرماتی ہیں کہ لا یہ حالانکہ نسکتی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا منکر کافر ہوا کرتا ہے میں مورانا سے کہوں گا نسکتی کی کرے تعریف اور نسکتی کی تعریف کر کے لا باقی یہ نصائی شریف کا والا کچھ دینے لگے تھے کہ تو اور کی بات ہے اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیت لا اللہ کو ہم اس کے اندر صاف اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تم چپ رہو کتنا صاف لفظ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر کیا قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا نماز کے اندر بھی تو قرآن پاک کی قرآن تو ہو رہی ہے اس لیے آگے میں کہنے لگا ہوں کہ یہ پرانے پاک کی آیت اور یہ قرآن میں اور آپ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھا یہ قرآن پڑا ہے صحابہ کرام نے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی تشریح اور تفسیر کیا بتاتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیت کے اندر ہمیں کیا کہتا ہے محمد الرسول اللہ نے اس آیت کی تفسیر ہمیں کیا سمجھائی ہے یہ میرے پاس موجود ہے کتاب القراد इसका सफा है उनानवे और ये हदीस नंबर है मेरे पास जी नंबर जी हदीस का नंबर पेश कर रहा हूं 225 नंबर हदीस नंबर 225 सौ पच्चीस अखबराना अबुल हसन मोहम्मद अब्ल हुसैन इब्न दाऊदी रहम्ला قال اكبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن حمشاد العدل قال حدثني محمد بن حسين الالماتي البغدادي قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن منصور ثم نقيته منصور قد حدثني العبي بايل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في القراءات خلف الامام انث للقران كماه ومثل فان في القراءات لشغلا وسيق کا ذات الامام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جس نے قرآن پڑھا محمد ال رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتی کہ راج ہرفل امام کے بارے میں کہ انسط دن قرآن کا ماپ او مرتا تو قرآن پڑھا جائے چپ رہے میں نہیں کہتا کا ماپ ملتا جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ پاک نے جس طرح تجھے حکم دیا ہے اب کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا امام پڑے تو تمہیں چپ رہنے کا حکم ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت ہوئی اور مل اس کے ساتھ یہ <تصفح> دوسری تفسیر ابن جریل سے تفسیر ابن ایک سو 110 کے اندر موجود ہے یہی عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت اس کی سند اور ہے اس کی تائید کے طور پہ پڑھ رہا ہوں کالا کالا سل ابن, ابن مسود ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے پڑا تو حضرت عبد اللہ ابل مسود نے فرمایا تمہیں ابھی تک بات سمجھ نہیں اتنے بے اکن کیوں بن گئے ہو تم کیا تمہیں خدا کا قرآن نہیں آتا خدا کا قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ جب امام پڑھے تو تم کما کو رہو جس طرح تمہیں حکم دے رہا ہے مولانا نے پہلے فرمایا کہ جڑا حوالہ بغیر کتاب تو پیش کیتا جائے گا وہ قبول نہیں کیتا جائے گا مولانا نے جڑی قرآن دی آد پڑھی ہے زبانی پڑھی ہے یہ ہوا کہ جیت پیش کی ہے نور یام کا پتہ مولانا نو کہ کتابوں کے اندر حوالے موجود نے انہاں دا جواب سارے کو کوئی نہیں اور یہ حوالے چونکہ موجود نے ابھی یہاں جواب کی دا لسانی میری سے کہ سارا چھوٹا جا طالب علم بھی جانتا کہ ان جا ہے میرے کو زبانی شیر سن لو باؤ تاؤ کافو لامو باؤ منزو منظو خربا آشا میرا دا پیا آتا ہے میں حروف دارہ زبانی رکھنا یاد دیکھ لو سبت لسانی دی وجہ دام مولانا یہ لفظ نکل گئے اگر کوئی سبت لان لسانی دی وجہ دال باہر کوئی عراق غلط نکل جائے تو وہ من ہے یہ نہیں کہ میرے کو دلی کمزور ہے پڑے میں قرآن کم ترو یہ ہے کہ مقتد دے مگر سورہ پاتیا نہ پڑھے نے اے لفظ کہنے اپنی ٹرم کے اندر سنی جا سکتی ہے لفظ کہنے کہ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اس کہ متعلق کہ تم امام کے پیچھے چپ رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کا یہ من ہے کہ امام دگر سورہ فاتحہ نہ اے پڑوس دکھا دلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگ کہ امام مگر سورہ نہ پڑھو قرآن دیئے سایت وائدہ قرآن میں پیش کیا پیشتی کہ جہی دی قرآن دیئے قرآن میں پیش کی یہ نمازنا تعلق ہے یا انکار کر دیو کہ دا نمازنا تعلق نہیں بر کرو کہ اس ایپ کا کوئی تعلق نہیں اگر ہے اور یقین ہے تو پھر اس تسلیم کرو اور میں طور کہنا کہ جیسا ایت پڑھی ہے قرآن بھی تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں فنوایا واہدہ قریل قرآن کے بارے کے مختری امام دموش رہے وسلم کو دکھا دبی احترام نے فرمایا ہوئے افسوس بخاری جی شریف کے اندر میں حدیث پیش کی لا سلا تعلیم فاضل کتابوں کا جواب مولانا نے صحیح نہیں دیا یہاں کا حق یہ ثابت کر دے کہ جی حدیث پیش کی لا سلا تعلیم मुक्त का जिक्र नहीं मुक्त जी का नहीं इमानदार है मुनफरे है किस से अगर मुक्त नहीं तो क्या ईमानदारिक्र है मुनफरे जिक्र है मुन फ्रेस का भी ना बेच कोई नहीं और ईमानदार ना भी कोई नहीं مکتی کوئی نہیں آئی نبی فرمان جا ذرا سمجھو میرے فاصل سے کرو کہ اے حدیث کوئی ارا نہیں کسی قسم کا کوئی را نہیں ہر قسم دے نبی دیتی فرمایا صرف اللہ کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا, نبی نبی نبی اللہ اللہ گا. اسی نے فرما دیا <سسم> <احمد روم ساس> <اللہ علیہ> <ساس> مولانا نے بخاری شریف کی صنعت کے اندر جو غلطی ان سے ہوئی تھی فرمایا کہ سبق لسانی سے ہو گئی ٹھیک اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں فکر ماں تیسرا کا تعلق نماز کے ساتھ میں ان کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ نماز کا نہیں آپ کا دعویٰ ہے فاتحہ کا کہ نماز کے اندر فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے آپ یہ ثابت کریں کہ فقر او ما تیسر من قرآن میں فاتحہ موجود ہے اور یہ آپ ثابت کر سکتے نہیں نہیں اور یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر اس کے اندر ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ سورتیں جو قرآن پاک کی نازل ہوئی تو کس ترتیب سے نازل ہوئی اس کے اندر موجود ہے یا تیسرے نمبر پر اور پانچویں نمبر پر موجود ہے فاتحہ یہ صفحہ ہے پچیس تفصیر الفقان کا جد ہے پہلی اس کے اندر موجود ہے پہلے نمبر پہ سورہ ایک بسم ربک کل دیے دوسرے نمبر پر نون ور قلم تیسرے نمبر, نمبر پر یا یوحر مزمل چوتھے نمبر پر یا یوہر مدثر اور پانچویں نمبر پر سمل فاتحہ گویا کہ جب سورت مزمل جس کی یہ آج پڑھ رہے ہیں نا فخر من قرآن یہ جو آج جس سورت کی پڑھ رہے ہیں اس وقت ابھی تک سورہ فاتحہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی جب اب تک سورج فاتحہ آئی ہی کوئی نہیں ہے تو سورج فاتحہ کا حکم کیسے آ گیا اور میں اضا پورے قرآن کی تشریح میں نے کہا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے عبداللہ اللہ مسعود ایک ہے کوئی کسی مولوی سے قرآن پڑھے ایک وہ ہے جس نے قرآن پڑھا تمام کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہے اس آیت کا مانا مولوی عبدالرشید الرشید بتائے ایک ہے مانا پیغمبر کا شاگرد بتائے یہی میں کہہ رہا تھا کہ جب شاگرد کہہ رہا ہے تو یقین ہم اس نے پیغمبر کریم سے قرآن سیکھا ہوگا وہ پیغمبر کریم کا شاگرد بتاتا ہے کہ ازاق قرآن کے اندر اللہ پاک مقتدیوں کو حکم دے کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا امام پڑھے تو تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت اور, नहीं। اور नहीं। انہوں نے فرمایا کہ حدیث مرفوز کی تشریح کرے یہ ہے یہ میرے <coughs> پاس موجود ہے نسائی شریف اس کی اندر باب بانتا ہے امام نسائی رحمت اللہ لے وہ فرماتے ہیں باب تابیر کو ہی عز و جل و عیدہ قرآن قرآن فستمیو لہو وانسیتو لانکم یہ جو آئے ہے اس کی تشریح اب اس کی تشریح آگے فرماتی ہے کہ پیغمبر کریم نے کیا فرمائی آگے حدیث لاتی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے اوپر ہے ازا قرآن اس کی تشریح میں لا رہے ہیں پیغمبر کریم کی حدیث گویا کہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کریم نے اس کی تشریح یہ وہ جو امام ہے امام تمہارا پڑے تم جب رکھو اور یہ جو لا صلاح تعالی من حضر کتاب کے متعلق مورانا بیان کر رہے تھے بخاری شریف میں اتنا لفظ موجود ہے بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پہ حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف اس کے اندر اسی لا صلاتہ لمن سلا تالاب فاتحت کتاب کے بعد لفظ موجود ہے سفا ہے ایک سو انہتر جد ہے پہلی اس کے اندر ہے وزادہ فسا دن گویا کہ پوری حدیث کیا ہے کہ فاتحہ اور فاتحہ کے بعد اگلی جب تک کوئی سورت کوئی اور چیز بھی نہ پڑے تو اس وقت تک نماز نہیں ہوتی کیا یہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت کو بھی لازمی سمجھتے ہیں ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی اور مسلم شریف کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ فاتحہ کے بعد فسا ایک دن آتے کچھ اور بھی تو آگے کچھ اور پڑھنے والا کون ہوتا ہے امام فاتحہ بھی پڑھتا ہے آگے بھی پڑھتا ہے اکیلا ہو فاتحہ بھی پڑھتا ہے آگے بھی پڑھتا ہے گویا کہ پیغمبر کریم بتا رہے ہیں یہ حدیث اس کے لیے ہے جو فاتحہ بھی پڑھنے والا ہو آگے بھی پڑھنے والا ہو ہودر عبادہ رضی اللہ تعالی عل کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا محمد سب ہلکے